اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا اذا سورہ انفال کی آیت نمبر پینتالیس چھیالیس اور سینتالیس کا درس جاری ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دروس کو اپنی درگاہ میں قبول فرما کر جاری و ساری فرما دے اور ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو ان دروس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ جل علہ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہا کرو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو ذکر سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ثابت قدم بھی رہو اور ثابت قلب بھی رہو ثبات قدم اور ثبات قلب قدموں کا مضبوط ہونا اور دلوں کا مضبوط ہونا یہ دونوں ضروری ہے اور یہ بات واضح ہے ہر کوئی جس نے بھی جنگ کے میدان کو دیکھا ہو چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر دل مضبوط نہیں ہوں گے تو قدم بھی مضبوط نہیں ہوں گے اور جب قدم مضبوط نہیں ہوں گے تو چاہے آپ کے پاس بہت خطرناک قسم کے جہاز ہوں ٹینک ہوں فوج ہو یہ سب کچھ بیکار ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کفار مسلمانوں کے دلوں کو خراب کرنے کے لیے دن رات ٹی وی ریڈیو اخبارات اور آج کل تو نیٹ بھی آ چکا ہے سوشل میڈیا ان چیزوں کے ذریعے کافر مسلمانوں کے دلوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کافر مسلمانوں کے عقائد اور نظریات پر حملے کرتا ہے مسلمانوں کے خصوصاً مجاہدین کے نظریات اور عقائد کو تبدیل کرنے کے لیے عجیب و غریب حیلے حربے اور سازشیں کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ مجاہدین میز پر ہار جاتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے الحمد گزشتہ سبق میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو یہ امر فرما رہے ہیں یا ایو الدینہ آمن اذا لقی تم فی کہ کافروں کے ساتھ جب جنگ ہو جائے کافروں کے ساتھ جب آمنا سامنا ہو جائے تو مضبوط رہو ڈٹ جاؤ وزقر اللہ کثیر اور زیادہ زیادہ اللہ تعالی کو یاد کرو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہاں عجیب نکات بیان فرمائے ہیں اللہ کے ذکر کے بارے میں ان نکات کا خلاصہ میں یہاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلا نقطہ انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں کہیں بھی زیادہ زیادہ نمازیں پڑھو زیادہ زیادہ روزے رکھو نہیں فرمایا وزقر اللہ کفیر فرمایا ہے صلو سلاطن كثيرا سومو سیامن کفیرن اس طرح نہیں فرمایا ہے. ہے قرآن میں اس طرح قرآن کریم میں کہیں بھی زیادہ زیادہ روزے رکھو زیادہ زیادہ نمازیں پڑھو اس طرح نہیں فرمایا گیا لیکن زیادہ زیادہ ذکر کرو یہ حکم آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر پینتالیس میں موجود ہے اور دوسری جگہوں میں بھی ہے وزا کرین اللہ کثیرن وزا کراتی تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ انسان کی محبت کا اظہار ہے جب انسان کسی شخص سے یا کسی چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے زیادہ ذکر کرتا ہے اسے زیادہ یاد کرتا ہے جیسے کہ ایک عرب شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جب نیزے جو ہے ایک دوسرے کو مار رہے تھے جب نیزے ہمارے درمیان چل رہے تھے اس وقت بھی میں نے تجھے یاد کیا شاعر کی اس بات میں بہت وزن ہے اس لیے کہ جنگ کے دوران آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے دوسروں کو یاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے جنگ کے میدان میں نفسی نفسی کی حالت ہوتی ہے اور ہر کوئی ڈر رہا ہوتا ہے ایسی حالت میں اگر کوئی کسی شخص کو یا کسی چیز کو یاد کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس شخص کی محبت کی علامت ہے اس چیز سے یا اس شخص سے تو اللہ جل الہو یہ فرما رہا ہے کہ جنگ کے میدان میں مجھے یاد کیا کرو اس آیت میں اللہ جلجلالہ مسلمانوں کو اپنی محبت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ میدان جنگ میں اگر کوئی کسی شخص کو یاد کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس شخص کا دل بھی مضبوط ہے اور محبت بھی بہت پختہ ہے ورنہ میدان جنگ میں کوئی کسی کو یاد کہاں کرتا ہے ہر کسی کو اپنی فکر ہوتی ہے دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ جل الح نے بہت بہت ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے کہ ذکر کرنے میں نہ تو کوئی محنت ہے نہ تو کوئی مشقت ہے نہ تو کوئی اس کے لیے شرائط ہیں روزے کی طرح یا نماز کی طرح کے وضو کرو اور پورے دن بھوکے پیاسے رہو ایسی کوئی شرط نہیں ہے حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں بھی آدمی اللہ تعالی کو یاد کر سکتا ہے کوئی گناہ اس میں نہیں ہے کیونکہ ذکر کرنا آسان ہے اس لیے اللہ تعالی نے زیادہ زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے آسان کام ہے ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ جب بھی دیکھو زبان اللہ کے ذکر سے بھیگی ہوئی ہے زبان اللہ کے ذکر میں مصروف ہے تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے دوسری بات یہ کہ اللہ کے ذکر کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پابندی یا کوئی شرط نہیں ہے سبحان اللہ الحمد لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھتے رہیں نہ وضو کی ضرورت ہے نہ نیت کی ضرورت ہے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آسان بھی ہے ثواب بھی بہت زیادہ ہے وقت تو ویسے بھی گزر رہا ہے تو کیوں نہ انسان اللہ کی یاد میں وقت گزارے ہر شخص ہر حال میں باوضو بے وضو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اس پر مزید اضافہ یہ ہے کہ امام جزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جائز کام جو اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعت میں کیا جائے وہ بھی ذکر اللہ ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہر وقت ذکر کرتے رہیں گے تو گھر کے کام کس وقت کریں گے یا میدان جنگ والی بات ہے کہ ہر وقت ذکر کرتے رہیں گے تو تلوار کس وقت چلائیں گے تیر کس وقت چلائیں گے نزے کس وقت استعمال کریں گے تو اس سوال کا جواب مل گیا کہ جو کام بھی اللہ اور اس کے رسول کی طاط میں قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے بات آسان ہو گئی سوتا ہوا انسان بھی ذاکر ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق وہ سوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوتا ہے تو یہ بھی ذاکر ہے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے یہی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں ہمیں ملتی ہے کہ نعم العالم عبادتن کہ عالم شخص کی نیند بھی عبادت ہے عالم شخص کا سونا یہ بھی عبادت ہے عالم شخص کا سونا یہ سونا ہے لوہا نہیں ہے سمجھ میں آئی بات اس لیے کہ عالم شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سوتا ہے قبلہ رخ ہو کر ذکر و از مکمل کر کے جو اوراد وظائف ہیں سونے سے پہلے دعائیں ہیں ان سب کو پڑھ کے سوتا ہے تو یہ عبادت ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیت الخلا جاتا ہے یہ بھی عبادت ہے اس لیے کہ داخل ہوتے وقت وہ دعا پڑتا ہے اور جب وہاں بیٹھا ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالی ان راستوں کو بند کر دے تو کتنی بڑی مصیبت ہو تو ہر وقت دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ الحمد اللہ تعالیٰ نے بڑے پیشاب اور چھوٹے پیشاب کے راستوں کو کھلا ہوا ہے اور آسانی سے میں فارغ ہو رہا ہوں اور جب نکلتا ہے تو دعائے پڑھ کر نکلتا ہے یہ سب کچھ عبادت ہوا یا نہیں ہوا یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے جنگ کے میدان میں اللہ کو ذکر کرنا دیکھو اتنا آسان ہے چاہے زبان سے یاد کرو چاہے اپنے اعمال سے یاد کرو چاہے اپنے احوال سے یاد کرو سب کچھ ذکر ہے اس لیے اس عبادت کی طرف یعنی اللہ کے ذکر کی طرف بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے آسان عبادت ہے نا